الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال لعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يقول الناس هو الأنعام. حتى إذا أخذت الأرض ذخرتها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى فذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون حاضرين يا جمعة أعوذ بردان الشيء خواتين بعد خطبة مسنونة كبار سورة يونسية قاعدة أقصى من تلاوة كيبيت جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح انما مثل من دنیا زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم آسمان سے برساتے ہیں <تصفح> نبات الارض ممّا الناس <تصفح> یہ بارش کا پانی زمین کی ان نباتات زمین کی ان پودوں اور درختوں سے مل جاتا ہے جن نباتات کو انسان بھی کھایا کرتے ہیں اور جن نباتات کو جانور بھی کھایا کرتے ہیں حد ادا سیل اور تو یہاں تک کہ جب زمین خوب لہ لہا ہوتی ہے فضین اور خوب رونق آ جاتی ہے سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے وَظَنَّ أَهْلُ وَأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور زمین کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو اس فصل پر ہمارا اختیار ہے ہمارے اختیار میں یہ فصل ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا عذاب دن اور رات کے کسی بھی گھڑی کسی بھی وقت اس کھیتی پہ آ جاتا ہے فَجَعَلْنَا هَا حَصِيدًا تَعَلَّمْ تَغْنَ بِلَّمْ تو ہم اس کھیتی اس فصل کو کٹی ہوئی کھیتی کے مانند کر دیتے ہیں کہ کَأَلَمْ تَغْنَى بِالْمَنِّ دیکھنے والے کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ کل اس مقام پر ایک اچھی خاصی فصل کھڑی ہوئی تھی۔ کذلک نفصل الآیات لقومی يتفکرون قرآن کہتا ہے کہ ہم غور و فکر کرنے اور سوچنے والوں کے لیے نشانیان اور آیات اسی طرح سے بیان کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالی نے سورہ یونس کی ساحت میں دنیا کی نا اور دنیا کی بے سبازی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے اور ایسی ہی مثال اور ایسا ہی مضمون قرآن میں کئی مقامات میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت ذکر کی سورہ حدیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کی آیت ذکر کی اور اسی طرح سے سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مثال ذکر کی اس مثال میں اللہ تعالی نے دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو سمجھانے کے لیے یہ سمجھایا ہے کہ ایک کسان کی آردو کا اس دنیا میں کیسے خون ہوتا ہے تاکہ ایک کسان محنت کرتا ہے زمین میں بیج ڈالتا ہے زمین کو خوب سینچتا ہے دن رات شب و روز اس زمین کے پیچھے اس فصل کے پیچھے محنت کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے جو ہے ایک فصل اگتی ہے اور یہ ایسی فصل آسمان سے بارش ہو آسمان سے بارش ہوتی ہے اور یہ فصل سر و شاداب ہو جاتی ہے لہلہا ہوتی ہے بارونق ہو جاتی ہے کسان جب کبھی اپنی سرسبز و شاداب فصل کو دیکھتا ہے اپنی محنت کے اس نتیجے اور سمرے کو دیکھتا ہے بہت خوش ہو جاتا ہے شاداب ہو جاتا ہے بڑی امیدیں قائم رکھتا ہے بڑی آرزویں قائم رکھتا ہے کہ ابھی اس فصل کو میں کاٹوں گا اس فصل اس فصل سے میں اس قدر کماؤں گا اس فصل سے میری اتنی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی بڑی آرزویں رکھا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب تو یہ فصل میرے اختیار میں یہ تباہ ہونے والی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا امر نوا کسان ایسی آرزو کو لیے رہتا ہے کہ اچانک اس فصل پر آسمانی آفتوں میں سے کوئی آفت آ جاتی ہے زمینی آفتوں میں سے کوئی آفت آ جاتی ہے آندھی آگئی فصل تباہ ہو گئی طوفان آ فصل تباہ ہو گئی زلزلہ آ فصل تباہ ہو گئی سڈیوں کی فوج اللہ نے بھیج دی اور فصل تباہ ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کسان کی ساری آرزوئیں اور امیدیں سمنداءں خاک میں مل جاتی ہیں محترم بھائیوں اللہ تعالی نے دنیا کی ناثباتی اور ناپائیداری کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے یہ کہنے کے لیے ایک مثال ہے لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کیا چیزیں دنیا کی حقیقت کیا ہے اس پورے مضمون کو اس ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا یہ حقیقت میں ایک مثال نہیں یہ مثال اپنی جگہ دسیوں مثال کے حیثیت رکھتی ہے سینکڑوں مثالوں کی حیثیت رکھتی ہے آپ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ جو بیائی نہیں اسی مثال پہ چسپا ہوتے ہیں دنیا کی مثال بالکل اسی کسان کی سی ہے جس کی ارمانوں کا خون ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرمایہ دار ایک مالدار بڑی آرزویں لیے ہوئے بڑی تمنا لیے ہوئے گھر تعمیر کرتا ہے گھر بنانا شروع کرتا ہے انجینئروں سے مشورے کرتا ہے گھر کو کیسے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے سوچتا ہے اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے اور گھر مرحلہ تکمیل کو بھی بسا پہن پہنچ جاتا ہے مگر ابھی وہ اس گھر میں آباد بھی نہیں ہو پاتا ابھی وہ اس گھر میں بس بھی نہیں پاتا کہ اس کے گھر کے آباد ہونے سے پہلے اس کی خبر آباد ہو جاتی ہماری نظروں کے سامنے دنیا میں ایسے واقعات روزمرہ دیکھنے میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے نن مننے بچوں کی پرورش کرتے ہیں نن من بچوں کو پالتے ہیں پوچھتے ہیں پرورش کرتے ہیں بچہ بڑا ہوتا ہے ان کی نظروں کے سامنے بچپن کے مرحلے سے نکل کر لڑکپن کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے لڑکپن کے مرحلے سے نکل کر جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور بچہ جیسے جیسے جوان ہوتا جا رہا ہے والدین ویسے ویسے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں بچے کی جوانی کو دیکھ کر بچے کی چڑھتی جوانی اور اپنی گرتی جوانی اور اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر والدین اپنی اس نوجوان سے بڑی قائم ہیں کہ یہ ہماری اولاد یہ ہمارا بچہ یہ ہماری نئی نوجوان نسل ہمیں پالے گی ہماری پرورش کرے گی ہماری نگہداشت کرے گی والدین آرزویں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ارمانے جس بچے سے قائم کی وہی بچہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور بوڑھے والدین سے پہلے آئین جوانی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے والدین کی ارمانیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں اور اس بچے کے ساتھ ہی والدین کی ارمانے دفن ہو کے رہ جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ایک تاجر اپنی تجارت کے سلسلے میں کاروبار کے سلسلے میں بڑے اپنے کاروبار شروع کرتا ہے تجارت شروع کرتا ہے دوست و احباب کو ساتھ لیے شروع کرتا ہے تجربہ کاروں سے مشورے کرتا ہے بڑے منصوبے بناتا ہے اس کی تجارت کاروبار ترقی بھی کرنے لگتی ہے اور ابھی اس کا کاروبار ترقی کی راہ پہ لگا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی تجارت کو ملکی سطح پر نہیں عالمی سطح پر کیسے پھیلاؤں وہ بڑے منصوبے بناتا ہے بڑے آئیڈیا تیار کرتا ہے بڑے مشورے وہ لیتا ہے لیکن ابھی وہ اپنے ان منصوبوں کو عملی جامع پہنا بھی نہیں پاتا کہ قضاء الہی آ جاتی ہے اور اپنے ان منصوبوں کو لیے وہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے منصوبے اور اس کے ارادے بھی زمین میں دفن ہو جاتے ہیں اور یہ تجارت جو ترقی کی راہ پر جس نے اس کو لگا دیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سوال فضیر ہو جاتی ہے ہم <تصفح> دیکھتے کہ انسان شادی کرتا ہے انسان شادی کرتا ہے بڑی ارمانوں سے شادی کرتا ہے شادی کرنے کے بعد اپنا گھر بساتا ہے اپنا گھر بساتا ہے اور بہت کچھ منصوبے بناتا ہے کہ بڑی خوش نما زندگی گزارنی ہے بڑی حسین زندگی گزارنی ہے اعلی اولاد ہوگی اعلی اولاد کو اس راستے پہ لے کے جانا ہے انہیں فلام بنانا ہے انہیں ڈاکٹر بنانا ہے انہیں انجینئر بنانا ہے بڑی حسین زندگی کے خواب دیکھتا ہے لیکن سبحان اللہ خزائے الہی آتی ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک رخصت ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے حسین زندگی کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں محترم بھائیوں ایسے کتنی مثالیں ہیں ایسی کتنی مثالیں ہیں جو ہماری نظروں کے سام میں ہیں اور شب و روز ہم دیکھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اسی حیثیت کو سمجھانے کے لیے اور انہیں دنیا کی اسی اسی بے وفائی کو سمجھانے کے لیے اس کسان کی مثال دی کہ اس دنیا میں دیکھو کس طرح سے اس کسان کی محنتوں کا خون ہوتا اس دنیا میں کتنی امیدیں ہیں جو ناتمام رہ جاتی ہیں کتنی آرزویں ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں کتنے منصوبے ہیں جو نامکمل رہ جاتے ہیں کتنی خواہشات ہیں جو پوری ہونے سے رہ جاتی ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے دنیا کو کہا مت الغرور ہے مل ایا تدن اللہ الغرور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا ساز و سامان ہے شیطان کا فریب یہی ہے قرآن نے کہا یا ادو و ما اللہ شیطان انسانوں سے وعدے کرتا ہے شیان انسانوں سے وعدے کرتا ہے اور انسان کی دل میں خواہشات ڈالتا ہے آرزوئیں ڈالتا ہے امیدیں ڈالتا ہے قرآن نے شیطان انسان کے دل میں جو بھی وعدے کرتا ہے جو بھی آرزوئیں اور خیالات پیدا کرتا ہے یہ محض دھوکا ہے یہ محض فریب ہے اور اس سے بڑا دھوکا کیا ہو سکتا ہے کہ ساٹھ سال کی عمر لیا ہوا انسان ساتھ ساتھ جینے والا انسان اپنی دل میں اتنی آرزوں اور اتنی خواہشات بسائے رکھے کہ 600 سو سال بھی ناکافی ہوں اس کے لیے ہزاروں خواہشیں ایسی ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے بخاری شریف کی روایت میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جوان ہوتا ہے انسان انسان بوڑھا ہوتا ہے انسان ضعیف ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے لیکن گرچہ اس کی عمر ڈھل رہی ہو وہ بوڑھا ہو رہا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے وہ جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے دل میں ویسے ویسے دو چیزوں کی محبت پروان چڑھتی ہے ایک تو حب المال مال کی محبت دنیا کی محبت اور دوسرے طول العمل لمبی لمبی امیدیں لمبی لمبی خواہشات لمبی لمبی آرزویں اور زیادہ سے زیادہ جینے کی تمنا انسان بوڑھا ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کا دل جوان ہے مال کی محبت میں دنیا کی محبت میں اور اپنی خواہشات اور آرزو کی تکمیل کی محبت میں محترم بھائیوں دنیا کو سمجھنا چاہیے دنیا کا معاملہ ایسا ہے دنیا اگر ایک بار ہنساتی ہے تو سو بار بلاتی ہے دنیا اگر ایک خوشی دی ہے ایک خوشی کے بعد 10 غموں کا سامنا کرواتی ہے دنیا اگر ایک زخم پہ مرہم رکھتی ہے تو ایک زخم کے ایک زخم پر مرہم رکھنے کے بعد پھر نئے 10 زخم دنیا دیتی ہے دنیا نام ہے اس کا کہ جس کی ہر خوشی عارضی ہے دنیا کی ہر خوشی عارضی ہے دنیا کی ہر مسرت عارض عارضی ہے دنیا کی دنیا کا ہر کمال عارضی ہے دنیا کا ہر آرام وقتی ہے دنیا کی ہر راحت وقتی ہے اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے ظاہر دنیا دیکھنے کے لیے بڑی مزین نظر آتی ہے بڑی خوبرو نظر آتی ہے بڑی خوشنما نظر آتی ہے مگر دنیا جیسی نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہے اس کا باطن کچھ اور ہے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مومنانہ فراست چاہیے مومنانہ بصیرت چاہیے جو شخص مومنانہ فراست سے محروم ہو مومنانہ بصیرت سے محروم ہو وہ دنیا کے دھوکے اور فریب سے خود کو بچا نہیں سکتا دنیا کے فریب سے وہی بچتا ہے جس کے پاس مومنانہ فراست اور مومنانہ بصیرت ہو دنیا کہنے کے لیے کتنی خوشنما کیوں نہ نظر آئے کتنی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے انجام کے اعتبار سے دنیا بہت بری ہے بہت بری ہے آپ نے پڑھا نہیں آپ نے سنا نہیں یہ قارون ہے دنیا کا ایک امیر ترین شخص دنیا کا ایک امیر ترین شخص چالیس خزانے اور اتنے خزانے کے قرآن نے اس کے خزانوں کی کثرت اور بہتاد کو سمجھانے کے لیے کہا کہ چابیاں خود اتنی تھی اس کے خزانوں کی کہ چابیوں کو بھی ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی قرآن کہتا ہے فخرج قومی تھی زینتی یہ قارون اپنی زیب و زینت کے ساتھ ایک مرتبے لوگوں میں اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے نکلا جیسے آپ دیکھتے ہیں سیاست نکلا کرتے ہیں سبھی فلم آسٹرس نکلا کرتے ہیں اپنی جھوٹی شان و شوقت کو دکھانے کے لیے ویسے کہ شان و شوقت فارون کے, کے پاس قرآن کہتا ہے کہ قارون اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ اپنی آرائش کے ساتھ اپنی مال و دولت کی نمائش کرتے ہوئے دنیا کو دکھاتے ہوئے اور اس کے جو چاہنے والے تھے اور ان سب کو لے کر قران کہتا ہے قول الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون قارون ذو الجزر ها سے دنیا کے دنیا کے چاہنے والوں نے جو دنیا کے متوالے تھے جن کی نظریں اخرت پہ نہ تھی جو دنیا کے چاہنے والے تھے وہ کہنے لگے اشاش کرنے لگے قارون کی دولت کو دیکھ کر اس کی شاہانہ شان و شوکت کو دیکھ کر کہنے لگے يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون کاش کے ہمیں بھی وہ دولت ملی ہوتی جو قارون کو ملی ہے کاش کے وہ مرتبہ ہمیں بھی ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے کاش کے وہ منصب ہمیں بھی ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے لذو حسن نظیم بڑا نصیبے والا ہے قارون بڑا قسمت والا ہے قارون بڑا ہی نصیبہ ور انسان ہے قارون قرآن کہتا ہے کہ جب دنیا کے مت والوں نے دنیا داروں نے اس دنیا پرست انسان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر اس کی دولت اور اس کی تمنا کی آرزو کی تو وہاں کچھ ایمان والے بھی ایمان والوں نے کہا نادانو اس دنیا کی کیا تمنا کر رہے ہو اس مٹنے والی قدم ہونے والی دولت کی تمنا کیا کر رہے ہو اپنی نظریں آخرت پر جماؤ آخرت کے ثواب پر جماؤ جو آخرت کے کبھی فنا ہونے والی نہیں جو نعمتیں کے کبھی ختم ہونے والی نہیں یہاں دیکھیے دنیا کے متوالے اش اش کرتے رہ گئے تمنا کرتے رہ گئے اور ایمان والوں کی نظریں آخرت پر تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی شاہ نہ شہنا اور اس کے و دبدے سے دبدبے سے دھوکہ نہ کھایا اور کیا ہوا قرآن کہتا ہے وہ بِهِ داری ہے لا یہ قارون اپنی مال و دولت میں اتراتے ہوئے تکپر کرتے ہوئے سینہ چاند کر چل رہا تھا اور دنیا حیرت کی نظروں سے عش عش کرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالی نے دنیا پہ دیکھتے ہوئے دنیا والوں کی نظروں کے سامنے اسے زمین اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا زلزل آیا اور قارون زمین کے اندر دھسا دیا گیا فخنا بھی وہ بھی ہلا اس کے خزانے دتا دیے گئے اس کی شان و شان و شوکت دتا دی گئی اس کا روپ و دب زمین دو زمین بوس کر دیا گیا قران کہتا ہے کہ جب دنیا انسانوں نے قرون کا انجام دیکھا قران کہتا ہے واصبح الذين تمنوا مكانه بلا يقولون وایك ان الله يسطر الرزق لمن يشاء لمن يشاء ويقدر لولا ان الله ولينا لقصف بنا کل جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قارون بڑا نصیبے والا ہے کل جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کاش کے یہ دولت ہمیں بھی ملتی کارون کے اس انجام کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر رہے کہ تو نے ہمیں دولت نہ دی اے اللہ تیرا شب رہے کہ قانون جیسا مرتبہ ہمیں دیا اللہ تیرا شب رہے کہ قارون جیسی شہرت ہمیں نہ دی اے اللہ تیرا شبھ رہے کہ قانون جیسے خزانے تھی ہمیں نہ دیے اگر ہمیں بھی ویسے خزانے ملے ہوتے تو شاید آج میں ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جاتے دنیا بس اسی کو کہتے ہیں دنیا بس اسی کو کہتے ہیں بس کہتے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مومنانہ فراست کی ضرورت ہے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بس مومنانہ فراست کی ضرورت ہے محسرم بھائیو آخرت ابدی ٹھکانا ہے آخرت ابدی ٹھکانا ہے آخرت ہمیشہ کا ٹھکانا ہے ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے حضرت علی بن نبی صالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہوالے سے نقل کیا حضرت علی بن نبی صالب رضی اللہ عنہ کہا کر دیتے ارتحلت الدنیا مدبرہ ورتحلت الآخرت مقبلہ ولکل من اما بنون فکونو من ابنائی الآخرہ ولا تکونو من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل حضرت علی فرمایا کر دیتے لوگوں دنیا فید پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے اور دنیا اور آخرت میں ہر ایک کے چاہنے والے انسان ہیں تم آخرت کے چاہنے والے انسان بن جاؤ دنیا کے چاہنے والے انسان مت بنو نہ <حِسَاب> آج عمل کا موقع ہے حساب و کتاب آج نہیں ہوگا آج عمل کا موقع ہے عمل کر لو قبل اس کے کہ کل کا وہ دن آئے جب حساب و کتاب ہوگا عمل کا موقع نہ ہوگا محترم بھائیوں آخرت کے لیے دینا آخرت کے لیے ہمیں جینا ہے اور آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرنا ہے دنیا کی خاطر آخرت کو قربان کرنے والا بہت گھاٹے میں رہے گا بہت پسارے میں رہے گا ہمیں آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کرنا ہے اور یاد رکھنا وہاں وہی شخص پائے گا آخرت میں جو یہاں کھونے کا حوصلہ رکھتا ہے وہاں اگر آپ پانا چاہتے ہیں یہاں آپ کو کھونا پڑے گا وہاں کی خوشیاں چاہتے ہیں یہاں کے غم برداشت کرنے پڑیں گے وہاں کا آرام چاہتے ہیں یہاں کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی آپ کو تبھی چل کر آخرت بنے گی تبھی چل کر آخرت ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق پر حضرات خن، خندق کے موقع پر حضرات صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا خندق کا موقع آپ جانتے ہیں کتنا نازک موقع تھا مشرقین دس ہزار کی فوج لے کر آ گئے دس ہزار کی فوج مسلمانوں کے پاس دس ہزار کی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ دی سکت نہ دی مشورہ کیا مشورہ یہ دیا سلمان پارسی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی خندق کھود نے خندق کھود دیں زمین مدینے کے باہر بہت بڑا کئی میٹر کا گڑھا کھود دیں تاکہ دشمن مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا خندق کی خدائی شروع کی سبحان اللہ خود اللہ کے نبی ایک مزدور کی طرح آپ کے صحابہ پورے جلیل القدر صحابہ مزدور کی طرح بھوک اور پیاس کے مارے ہوئے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں مدینے کی وہ سخت اور پتریلی زمین اس کی کھدائی کر رہے ہیں سبحان اللہ خود نبی کریم تسم بھی کھدائی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ نظریں دوڑائی آپ سڑپ گئے آپ نے دیکھا کہ آپ کی صاحب کے صحابہ جان توڑ محنت کر رہے ہیں جان طور کوشش کر رہے ہیں پسینا نہیں خون بہا رہے ہیں کھندک کی کھدائی میں ان کے سارے بدن سارے کپڑے غبارہ آلود ہیں مٹی سے بھرے ہوئے ہیں اور مسلسل محنت کیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کہنے لگے اللہ پھر الانصار ہم سارا و مہاجرہ کہا آج تیرے بندے ایسے محنت کر رہے ہیں دنیا میں خود کو اس قدر تھکا رہے ہیں اے اللہ ہم تھکیں گے خود کو تھکائیں گے کیونکہ حدیثی زندگی تو آخرت کی زندگی حقیقی آرام تو آخرت کا آرام ہے حقیقی سکون تو آخرت کا سکون ہے حقیقی سین تو آخرت کا سین ہے اللہم الانصار اے اللہ انصار کو بھی معاف کر دے مہاجرین کو بھی معاف کر دے جو آج تیرے راستے میں اس قدر محنتیں اٹھا رہے ہیں ان خود کو اس قدر تھکا رہے ہیں یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین تھے جنہوں نے دنیا سے زیادہ آخرت کو چاہا جنہوں نے زندگی سے بڑھ کر موت کو چاہا زندگی سے بڑھ کر موت سے محبت کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ خلافت راشدہ میں فتوحات کو ایران کو فتح کرنے کے لیے نکلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فتح کرتے جا رہے ہیں شہروں پر شہر فتح کرتے جا رہے ہیں بستیوں پر بستی فتح کرتے جا رہے ہیں ایک جگہ ایرانی قلعے میں محصور ہو گئے ایرانی مجوسی ایرانی کافر قلعے میں بند ہو گئے اور قلعے سے باہر نہیں آ رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا قلعے کو گھیر لیا اور ایرانیوں کو یہ پیغام بھیجا اور انہیں اعلان کر دیا اے ایرانیوں کب تک بن رہو گے تم کب تک بن رہو گے تم میرے ساتھ وہ جام باز سپاہی موجود ہیں میرے ساتھ وہ بہادر سپاہی موجود ہیں کہ جو موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو وہ موت کے اسی طرح سے عاشق ہیں جس طرح تم زندگی کے عاشق ہو ایسے اس جام بات سپاہیوں سے تم لڑ نہیں سکتے شکست نہیں دے سکتے بہتر ہے کہ ابھی ادھر ابھی ہتھیار ڈال دو یہ پیغام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے بھیجا حضرت رضوان اللہ رام رضوا کی یہی خوبی اور یہی کمال تھا کہ آخرت کو مد نظر رکھا اور آخرت کی محبت کے مقابلے میں موت کی تیاری کے مقابلے میں نہ کاروبار کی محبت نہ تجارت کی محبت نہ بیوی کی محبت نہ بچوں کی محبت رکاوٹ بنتی تھی حضب بہت ختم ہوئی ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ حنزلہ ہے حنزلہ آپ نے کہا کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حنزلہ کو فرشتے نہلا رہے ہیں کیا بات ہے کہ حنزلہ کو فرشتے نہلا رہے ہیں صحابہ نے کہا کہ معلوم نہیں اللہ کے نبی شہید ہو گئے اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتے نہلا رہے ہیں آپ صلاح سن نے کہا گھر والوں سے پوچھو گھر والوں سے پوچھا گیا کہ جناب لائق ہو گئی تھی جنگ کا اعلان سنا اعلان سننے کی دیر تھی کہ بستر سے اٹھے اور ہتھیار لے اور میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے نبی کریم سسن نے کہا کہ سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ فرشتے انہیں نہ لا رہے ہیں نئی نویلی دلہن اپنے گھر میں رکھتے ہوئے زندگی کی تمنا نہیں زندگی کی آرزو نہیں میری بچوں کی محبت کبھی اللہ اس کے رسول اور دین کے راستے میں قربانی دینے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلم شریف کی روایت ہے لوگوں آگے بڑھو جنت کی طرف جو جنت کے جس کی کشادگی زمین اور آسمان جیسی ہے قوموا الہ جنت اردوہت سماوات والا اُس جنت کی طرف آگے بڑھو جو زمین اور آسمانوں کی طرف کشادہ ہے شعبی رسول حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے حبی بہت اچھے بہت اچھے اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے کہا اللہ کے نبی وہ جنت مجھے چاہیے جس کی کشادگی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے زمین اور آسمان جیسی کشادگی رکھنے والی جنت مجھے بھی چاہیے آگے بڑھیں آگے کچھ کھجور رکھے ہوئے تھے کھجور نکال کر کھانے لگے دشمن کی صف میں داخل ہونے سے پہلے لڑائی شروع کرنے سے پہلے کھجور نکال کر کھانے لگے پھر کہا ارے کھجور کھاتا رہوں گا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی کھجور کھاتا رہوں گا تو جنت میں جانے میں داخل ہو جائے گی کھجور پھینک دیے اور کھجور پھینک کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور فوراً جو ہے شہادت سے سرخرو ہو گئے سلحان اللہ یہ تھے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ مجمعین جنہوں نے سبحان اللہ زندگی میں ہر لمحے ہر ہر آن اور ہر قدم دنیا پر آخرت کی محبت کو ترجیح دی موت نے جب کبھی ان کو آواز دی موت نے جب کبھی ان کو پکارا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا محترم بھائیوں زندگی اسی کا نام ہے زندگی اسی طرح گزاری جانی چاہیے اسی جذبے کے ساتھ گزاری جانی چاہیے کامیاب زندگی وہ ہے جس میں آخرت مد نظر رکھی جائے جس زندگی میں آخرت کو فراموش کیا جائے آخرت کو بھول کر جو زندگی گزاری جائے وہ دنیاوی اعتبار سے کس قدر کامیاب کو نہ کہلائے وہ شخص بہت ناکام ہے اور اس کی زندگی بہت ناکام ہے جینا ہے تو مرنے کے لیے جینا ہے ایسے جیو کے دیکھنے والا کہے کہ یہ مرنے پر یقین رکھتا ہے ایسے مت جیو کے دیکھنے والا کہے کہ بیچارے کو معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ ایک دن مرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا بخاری کی روایت ہے کن فی الدنیا کا ان کا بھائی بہ آپ نے کہا کہ ابنی عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی ہو تم ایک اجنبی کسی نئے شہر میں نئی بستی میں کوئی جاتا ہے تو اس کی کیا حیثیت رہتی ہے بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے تعلقات کسی سے نہیں ہوتے اپنے کام سے کام رکھتا ہے کہا ایک اجنبی کی طرح دنیا میں رہو اب آل یا ایک مسافر کی طرح سے رہو ایک مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے اور راستے میں کہیں تھوڑی دیر کے آرام کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے بس ہم اسی طرح رہنا ہے کہ ہم یہ سفر میں ہیں اور نہیں معلوم کہ سفر کب ختم ہو جائے گا زندگی کا یہ سفر اس کی منزل موت ہے اور یہ منزل کب کس کے پاس آ جائے کہاں نہیں جا ہمارا یہ سفر کب ختم ہو جائے کب یہ مسافر زندگی کا مسافر اپنی منزل پہ پہنچ جائے کہا نہیں جا سکتا اس لئے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کر دیتے اذا اصبحت فلا تنتظر المسا و اذا فلا تنتظر الصباح کہاں کرتے تھے جب صبح کرو تو شام کا انتظار اور شام کرو تو موت کے ایام میں عمل کر لو ومن حیاتی اور کی آنے سے پہلے زندگی کو غنی میں جان کر اس میں تیاری کر لو حضرت ابن عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے محسن دنیا جیسے قرآن نے کہا آخرت کے مقابلے میں کہا کہ ایک صبح ہے ایک شام ہے انسان یہاں ساٹھ سال جی کے جاتا ہے ستر سال جی کے جاتا ہے سو سال جی کے جاتا ہے قرآن کہتا ہے کل حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کر انسان جب دنیا کو یاد کرے گا اپنی سو سالہ زندگی کو یاد کرے گا تو سو سالہ زندگی اسے کیا لگے گی کہ یوم سو سارا زندگی اسے ایسے لگے گی کہ جیسے ایک صبح ہے جسے میں گزار کے آیا ہوں یا محض ایک شام تھی جسے میں دنیا میں گزار کے آیا ہوں سبحان اللہ غور کرے کتنا بڑا بے ہوگا وہ شخص جو محض ایک صبح کی زندگی کے لیے محض ایک شام کی زندگی کے لیے اس ابدی اور ہمیشہ کی آخرت ہمیشہ کی زندگی کو ضائع کر لے مگر انسانوں کی روش یہی ہے انسان ہمیشہ دنیا کی محبت میں گرتا رہے قرآن نے کہا بل تو ہرگز نہیں اے انسانو تم دنیا جز ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھول بھول جاتے ہو قرآن نے کہا بل تویا دنیا وہ تو خیر ہوں آئے انسانوں تم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے بہت ہی بیوقوف ہے وہ انسان جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کو ضائع کر لے اور کامیاب ہے وہ انسان ہوشیار ہے وہ انسان عقل مند ہے وہ انسان جو آخرت کے خاطر اس دنیا کو ضائع کر لے خاطر دنیا کو قربان کرتا ہے دنیا کی نظروں میں آخرت کو کمانے کے لیے دنیا کا نقصان کر لیا گھاٹا کر لیا بھلے سے اس کی دنیا ختم ہوئی فنا ہوئی دنیا ضائع ہوئی لیکن وہ شریعت کی نظر میں کامیاب ہے وہ انسان آج مادہ پرستی کا دور ہے مادہ پرستی کا دور ہے محترم بھائیوں آج دنیا کو ہر طرف بہت خوش نما اور خوبرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے قرآن نے کہا یا نمونہ واحر دنیا وہ غافلون انسانوں کی روش ایسی ہے یہ بس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں یا لمونہ من الحاس دنیا یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں وہ مانل اور انسانوں کے جینے کا انداز ایسا ہے کہ آخرت سے پوری طرح سے غفلت میں ہیں انہیں جیسے انہیں ایمان نہیں انہیں یقین نہیں کہ ایک دن مر نہ ہے اللہ کے حضور جواب دینا ہے آج دنیا میں انسان اسی طرح جی رہا ہے ماتا پرستی کا دور ہے ہر طرف مال و دولت کے ہر لالچ اور مال و دولت کی محبت میں انسان گرفتار ہے نمازیں جائیں عقیدہ جائیں دین جائیں کسی کی کوئی فکر نہیں بس یعنی مال نہ جائے مال کی محبت جو ہے دل میں دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے و سہوت کا دور ہے لالچ کا دور ہے موت سے نفرت کرنے کا دور ہے انسان کو آج موت سے اتنی نفرت ہے آج کا دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے ماس سے اس قدر ڈرتا ہے آج دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں کسی میت میں شریک ہو کر آ جاتے ہیں تو ایک ہفتے بیمار رہتے ہیں کسی میت میں شریف ہو کے آ جاتے ہیں تو ایک ہفتے بیمار رہتے ہیں انہوں نے جو میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس کی وجہ سے اتنا روب اتنا خوف چھایا رہا کہ ایک ہفتے بیمار رہتے ہیں اور آج یورپ کی دنیا یورپ کی دنیا میں آپ جانتے ہیں جنازے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں جنازے کو ایمبولینس میں لے کے جاتے ہیں اللہ بلبانی لکھتے ہیں یورپ کی دنیا میں جنازے کو میت کو ایمبولینس میں لے جانے کا جو رواج ہے حقیقت میں یہ بھی موت سے ان لوگوں کا جو موت کا جو ڈا ان لوگوں کے دلوں میں ہے یہ حقیقت میں اسی کی عکاسی کرتا ہے وہ میت کو چھونا بھی نہیں چاہتے وہ میت کو اٹھانا بھی نہیں چاہتے ان کے اندر وہ ہمت نہیں وہ حوصلہ نہیں اسی بنا وہ ایمبولینس میں اپنی میتوں کو لے جانا چاہتے ہیں محترم بھائیوں دنیا دنیا کی دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت کو سمجھ کے چلنا چاہیے آخرت کو مت نظر رکھ کر چلنا چاہیے قرآن کا دنیا اللہ یہ دنیا کی زندگی میں سے کھیل تماشا ہے الحب اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے رب العالمین سے ہے کہ پروردگار کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی دنیا دنیا کے ہر قسم کے فریب اور دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار ہمیں اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں شیطان کے ہر قسم کے مکر اور فریب سے بچنے کی توفیق اطا فرمائے آمین محترم بھائیوں آج سے ہم آخری اشرے میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں بڑی محنت کرتے لیکن خصوصیت کے ساتھ آخری اشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خود کو بہت تھکایا کرتے تھے ام و فرماتی ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شدمی اظہارہ واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آخری عشرہ جیسے ہی داخل ہو جاتا آپ اپنی کمر کس لیتے اور رات جانگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رہتے عبادت میں اس لیے آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ حسب معمول دو بجے خرابی ہوگی اور سارے دس بجے سے علماء کرام کے بیانات ہوں گے آپ ضرور اس میں شریف ہو کر مستفید ہوں اور آخری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جیسے اس سے پہلے میں کے باہر بیٹھے رہیں گے آپ ان سے ٹوکن بھی حاصل کر سکتے ہیں رب العالمین خرچ کو بھی قبول فرمائے على جواد قريم ملك بره فرحيم رب حليم